الحمد لله، الحمد لله، وكفاء، والصلاة والسلام على سيدة رجل وخاتم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم فصل مفعول ما لم يسم فاعله وهو كل مفعول حزف فاعله وأقيمه ومقامه نحو ذريبه وحكمه في توحيد فعله وتثنيته وجمعه وتذكيره وتعنيته على قياس عرفت مرفوعات کی پہلی قسم فائل کو مکمل کر لینے کے بعد مصنف علیہ دوسری قسم یعنی مفول معلوم یصمفا ہو کو ذکر کرتے ہیں جیسے آپ علم الناحق کے اندر تفصیل پڑھ کے آ چکے ہیں مرفوعات فائل مفول معلوم یسمفا ہو ابتدا خبر وغیرہ وغیرہ تو یہاں سے کیا ہے دوسری قسم مرفوعات کی ذکر کر رہے ہیں مفعول معلوم یو سما فائل مالم یو ما ما کہ جس کے فائل کو ذکر نہ کیا جائے مفول ایسا مفول معلوم یو سما کہ جس کے فائل کو ذکر نہ کیا جائے ٹھیک ہے اب یہ نائب فائل اس کا دوسرا نام ہے ٹھیک ہے اس کو مفول معلوم یو سما بھی کہتے ہیں اور نائب فائل بھی کہتے ہیں اصل میں ترکیب یوں ہوتی ہے جیسے ذرا عران ضعیدن یا ذرا با آمران ٹھیک ہے ذرا بید آمران کہ زید نے عمر کو مارا زید نے عمر کو مارا اب فائل کو ختم کر دیتے ہیں بالکل اور ڈائریکٹ نسبت مفول کی طرف کر دے دیتے ہیں یوں کہتے ہیں کہ ذور بر کیا کہہ دیتے ہیں ضربا آمرون کیا آمر کو مارا گیا اب مارنے والا کون تھا زید تھا اصل ترکیب تو یوں تھی کہ ذرا با زیدون عامران اب زید کو ختم کر کے کیا کہہ دیا زوربا عامرون اب یہ مفول معلوم فائل ہے کہ فائل کو ختم کر کے اس کی جگہ پر مفول کو رکھ دیا دی ہے لیکن اب اس مفعول کو ذکر مفول کو کہتے ہیں اس کو مرف پڑتے ہیں کس لیے اس لیے کہ یہ فائل کی جگہ پر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور فائل کو کیا کر دیتے ہیں مجھول کر دیتے ہیں ٹھیک ہے مفول مالم و فائلو کہتے ہیں وہ ہوا کلو مفول ہر وہ مفول ہے کہ جس کے فائل کو ذکر نہ کیا جاتا ہو وہ قیمہ ہوا مقام ہو اور مفول کو فائل کے قائم مقام کر دیا گیا ہو مطلب کہ فائل کو حذف کر کے اس کی جگہ پر کیا ہے فول کو رکھ دیا ہو جیسے ضوربا زعید اب اصل میں ضورب عظید کیا تھا کہ ذرا با آمرون زید ضوربا والی ترکیب میں اصل میں کیا تھا گویا کہ ذرا با آمرون زئی دن کیا نے زید کو مارا اب عمر کو حذف کر کے صرف اور صرف کس کو ذکر کر دیا مفول کو ذکر کر دیا کہ ذوربا ظہری بن کہ زید مارا گیا ٹھیک ہے اتنی بات سمجھ میں آ کہ مفول مالنگ میں سما فائل ہو جس کو نائب فائل بھی کہتے ہیں وہ چیز ہے کہ جس کے فائل کو حضف کر کے اس کی جگہ پر مفعول کو اس کے قائم مقام بنا دیا جائے ہے؟ اس کا حکم کس چیز میں فی توحید فیالی ہی و تسنیت ہی و جمعہی کہتے ہیں مفعول معلوم یسمہ ہو اس کا جو فیل ہے وہ فیل واحد تسنیہ جمع ہونے میں اور مذکر اور منص ہونے میں بالکل فائل بلکل فائل کی طرح ہے جیسے ہم فائل کے اندر پڑکیا آ چکے ہیں کہ جب فیل کا فائل ظاہر ہو تو فیل ہمیشہ واحد ہی لایا جائے گا اس طرح کہتے ہیں مفول معلوم فائلو جب یہ ظاہر ہو یعنی اس میں ضمیر نہ ہو تو اس کا فیل بھی ہمیشہ واحد ہی ہوگا لیکن اگر تسنی ہو ٹھیک ہے لیکن اگر فائل کیا ہو مفول عالم وسمہ فائل ہو، یہ ظاہر نہ ہو بلکہ اس میں ضمیر ہو تو پھر کیا ہوگا فیل واحد کے لیے یعنی مفول واحد کے لیے فیل واحد تسنیا کے لیے پھیلے تسنیہ جمع کے لیے پھیلے جمع ٹھیک ہے تو واحد تسنیہ ہونے میں اور مذکر و منس ہونے میں جس طرح فائل ہے تو بالکل اسی طرح کیا ہے مفول مالم ہے مذکر و منس ہونے میں کہ جب کیا ہو فیل کا فائل ظاہر ہے حقیقی غیر حقیقی وغیرہ جو تفصیل آپ نے فائل کے اندر پڑھی ہے وہی تفصیل یہاں پر بھی ہے اگر کسی کے ذہن میں نہ ہو تو وہاں پر آپ نظر ڈال سکتے ہیں جا کر کی تفصیل کے اندر تو آج کا آپ کا سبق صرف اتنا ہی ہے مفول معلوم فائل ہر وہ مفول کہ جس کے فائل کو حذف کر کے مفول کو اس کی جگہ پر یعنی فائل کی جگہ پر رکھ دیا جائے بس باقی اس کا حکم اس کے واحد تسنی جمع ہونے میں یا مذکر و منس ہونے میں بالکل فائل کی طرح ہے جو تفصیل فائل میں گزری ہے وہی تفصیل مفول معلوم فائلو میں ہے ٹھیک ہے کہ فائل ظاہر ہو تو پھر فعل کیا ہے ہمیشہ واحد لایا جاتا ہے اس طرح اگر مفعول فائلو ہے اس میں ضمیر نہیں ہے تو فعل ہمیشہ واحد ہوگا ٹھیک اور اگر اس میں ظاہر نہیں ہے بلکہ اس میں ضمیر ہے تو واحد کے لیے واحد تسنیا کے لیے تسنیہ جمع کے لیے جمع اس طرح مذکر اور منسوان میں بھی اللہ قیا سے معرفت ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں مفول مالنگ سما فائلو ہو مفحول ایسا مفول جس کے فائل کو ذکر نہ کیا جائے وہ حکومت کو حذف کر دیا گیا ہو مقامه ہو اور مفول مارا گیا حکم فی الحی اور فاعل کا حکم اس کے فی تو حید اس کے فعل کے واحد ہونے میں وہ تسنیت ہونے میں وجم ہونے میں یہ اور اس کا مذکر ہونے میں سی اس کے ہونے میں اللہ سے مارف فائل اس طریقے پر ہوگا جو کہ آپ فائل کی تفصیل کے اندر پہچان چکے ہیں ٹھیک ہے بس اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو صحت والی عافیت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور مجھ سے آپ تمام کے ہو. آخر ہوں السلام علیکم و رحمۃ اللہ